محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفى والغفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تطهنوا فيدهنوا بالله صدق الله مولانا العظيم واصعدت رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسمنون على النبي يا أيها الذين آمنوا سل موت سلی مسپلا دو سلا سیارسو و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ سامنے سلام ہے ہم روزاج کی دعا ہے کادرے مطلق جلا جلال روی بار گاہر کہنا ہوں ہر کتنے تو اپنی رحمت اپنا ہتا تھا مال خاندان سمے زندگی اسلام والی رحمت والی بہت ایمانداری اس بےبل علاقے دے اندر برادر محمد شیر افزم صاحب دیم و حاضری ہوئی جنا خانہ میں اس انسانی جلسے دار بارگاہ نظرانہ پیش کرنے ہو سامان بناو اتوں واضح اثر دا وقت بھی جلدی آ رہا ہے اور موسم چناب دکھ رہا میں جناب, جناب اس مختصر وقت وقوع اندر نہ درو نہ گلیں سنا ہونا چاہتا دے ج اللہ تعالی دے مخلوق دے اندر کائنات دے اندر دنیا دے اندر سب قیمتی شاید تھی ایمان معفا ہو جائے گا محرم الحرام شریف کا مبارک اس مبارک مہینے نو شہادت سید نہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نسبت دے <تصفيق> اس وقت کوئی کربلا شریف دا واقعہ کسا سناونا سر ہو میرا مقصد جناب دوڑے بڑائی سنا کے لونا کربلا جھوٹے اہل بیت کرام تو بےزتی ہوں او کسے, کسے واقعہ اہل سنت دے مذہب دے اندر جائے جائے واسطے نجائز نہیں جس طرح ذاکران تو سنتے ہو اگر اسی طرح اہل بیم کی توجہ کیتی گئی تے دوست بےتی اور اپنے دوست مٹی لوگوں کے اگے نہ اچھا لیا اور دشمن دا کام یہ ہے کہ وہ جن بھی بیٹھے وہی کسا گ جیزتی تو اپنے یہ دشمن کا دوست وہ دیں خود سمجھدار ہو اگر کسی بندے کی بےزتی توہین ہو دشمن کرے جا سجن ہوا نا وہ بیٹھے گا گل ٹورے گا نہیں اگر کسے نے جڑا دشمن ہوگا نا وہ جان کے خود شروع کر کے بیٹھ جائے کی خیال ہے تھوڑا ایوی دین منگا کہ نہیں منگا بےزتی دشمن بیان کر رہا ہے یا سجن بیان کر رہا ہے؟ اگر پہلے بہ بہ کے توہین یزیزیاں کیون دوست جہین تا کر کے حجت الاسلام امام خزالی اللہ علیہ امام اہل سنت فاضل کیا کربلا گزالی سامنے فاطور آگے دشمن ہو وہ ہر سال نمے رنگ نم الفاظ کچھ اپنے طرفوں رلا کچھ تاریخ میں پاک خیمیا کے رو رو کے باہر نکلیاں ہوئی ہیں والے پائے بلا میں لال دوپٹے اٹنے پے نے کرویا پڑتی پھر جناب اس رنگ کے اندر جی ہے ایمان گماندار دسو اہل بہت ہے تو ہے گا دل کیا اس واسط کہ دشمن دے سجن کی دے کہ دشمن واقعات اچھالے گا اور دو سو اس واقعات مٹی پاگ گا بالخصوص جب وہ واقعات نہیں اور حقائق کچھ ہو صرف اور صرف رپیہ کما والے بندے کا کم ہو سکتا ہے لیکن دین دے خادم ایک کم نہیں ہو سکتا انہیں ہمیشہ سیدنا امام علی مقام اور اہل بی تک کرام دیا فضیلت مرکبت بیان ضرور کرنی ہے اللہ تعالی کے انعامات مگر انہ واقعات میں کام کے دشمنوں میں آنا بھی نہیں چاہتا ہل کا ادھر بڑھے امام بیان بیان جنام مقام پہ دل مبارک خوش ہو سمجھ آ رہی نمبر دو میں رواوڑا نے نہ غم تازہ کرنا غم تازہ کرنا تو رواونا شریعت رسول چار کسی بھی کائنات دی عظیم تو عظیم شخصیت دے واسطے غم کا اظہار کرنا جان کے ویل پا رڑے بنا پڑھنے جنہ تو عظیم شخصیت اگر مستفاستہ اگر واسطے کسے واسطے جائز نہیں کیوں اس واسطے غم اپنے جو شخصیت جی مسلمان کی ویڈیٹ میری گل کوئی جناب نے جیسی جنت گا جنت مقام ہے جب اس دنیا کے خوف گم کے آزاد جہان تو چھٹ جہا بندہ جینا جنت جاب پوے گا اصل ان ہے یا کھی سنیا ولی اللہ تاجدار کردے ہو یا عرف کردے ہو بابا فرید کا پیر پٹھان کا پیر سیال کا نقش بندیاں سور وردیاں پاگ کا بلکہ بابا فرید کا جشن فرید ہے جشنِ فرید <تصفيق> خلص، خلص، اور, اور آلید جشرے جی بابا فرید دا ہو جشن کیوںیا ارس ارس آدمی شادی ایک آدھی شادی ہے اپنے رب vale uh, دور سب کرنے شادی کرنے ایمان اللہ ربدال کیا مولا حسین ہزار تھا دل پی آمان دسو پاک حسین نے بابا فرید رب تو مولا حسین شہید ہوئے عورت اس دن آدھے جس دن عورت ملے تو شاشی ہو گئے جس دن رب ملے اس دن کم ہونا چاہیے کمی بے وقت شچے <سین> <سین> لگ آئے سارے بریلیاں بن کی دیا نا سمجھ آ رہی ہے توجہ سبحان اللہ اللہ کر کے نکلتے جنہ اللہ ایڈا کھلے لگتا ہے اعلان زندگی کا فرما فرمایا مردہ کمان ہی بلکہ ایمان نار دسو کہ بابا فرید مردیا بارے جنہوں اسلام قتل دی شہادت نصیب نہیں ہوئی کہ یار ہے لیکن سجنوں سلا کے مولا حسین شہادت اتنے تو ملاو کی لڑ ہے واسطے تو سا فیلان ہے مردہ خیال بھی جب آپ کرنا ہے افسوس کرنا ہے میں پوچھنا یہ کم بغیر مردے خیال کرنا جنمایا جنت موت تو بعد ہی لگی ہو پڑھ لاپے وہ جنت جو کسے رہے ہیں موت تو شہاد مل گئی ہے وہ اسی میری گل نکل گیا جہے روڈے پینٹ پی کیا اسی گل چلتے پیٹتے ہیں کہ کیوں جنگتی جبانوں کا سردار بڑھ بیٹھے جی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوران فرمانا یہ شہادت تو بعد امام غم کر کے بیٹھا ہوئے کہ میرے نل بڑی اللہ فرمان جانے اللہ, اللہ نے جو اپنے فضل شہید کرتا ہے اس فضل کے خوش ہوئے پیٹھے سمجھ آئی جڑے ہون, ہون خوش آپ سب پہ انہوں روا کو چکل ہی ہوئی جی وہ ہوش خوش نال نہیں ہوئی سڈیا شرح دیا کتابوں لکھا کسے بھی شخصیت غم منانا جائے نہیں سو کرنا جائے لکھا خاص سو کہ ہر سال کراضگی جہنم دا سبب اللہ تعالیٰ فرما جا میرے فیصلے سے راضی نہ ہوضی نہ ہو سواش ہے میں تقدیر بنائی تاکہ تے ہاتھوں جو جا کر جو آئے اس خوش نہ ہو یعنی دنیا کی گلو خوش یہ تقدیر آ گئی ہے جان کا پتہ نہیں لگنا چلی گئی آن کا پتہ لگتا اس واسطے تکبیر راضی رالی ہر مومن ہر ہر ملو یہ تقبیر ہونا ہر سال رکھ کے پیرو پاہ، پاہ کیا رب ہونا کہ واہ راضی میرے فیصلے دو بڑا وقت جی اسلام یہ آخر جائے نا کہ ہر سال اپنے بزرگوں رو روو رو رو افسوس کا ادھار کروار او... او... او... دا مطلب صاف یہ چاہتے ہے کہ اگوں شہید پیدا ہونا اگوں کو شاشت دا سلسلہ جاری رہے کیوں کہ جب پچھلے رونا ہے اگوں کتنے پیدا ہونا پچھلے سلامی دے, ہوں دے, ہوں دے, دے جشن مناؤ گے خوش ہو خوشی نہ کہ شیروں نے اللہ تعالی کے دین واسطے اپنے اپنے اسلام کی سربلندی اللہ کی رنگ سلام پیش کرو گے بچے بچے دل دردر بھی امنگ پیدا ہو جس راہ شہید ہے اگلے دیر فوجی لبنے رستے جنڈیا کالے جھنڈیا بنایا جلو, جلو میں سوچنا اسلام کا مقام دی سلامی پوچھے طریقے کی ہوئی سلامی امام عزمت کر کے کوئی مولی کوئی پیر کوئی قربان ہونے تیار نہیں جے کوئی ورگا سر لگتا ہے مروے کہن گوڑے یہ حکومت ماں دسو جنہ ملان جنہ پیران پیٹ کے گلانے دن گئے تو ہوں ایماندار دسو کہ آپ سا بھی کرتا ہے کر سلسلہ شہادت بند ہو گیا محمد سلوٹ مارن یوگے نے کسی کافل کے اوکے سر سرکن یوگے نہیں نہ سمت کے حق بولن یوگے نہیں اقبال نہ ہو جائے افسوس ہونا بولو چار سڈا کلندر اقبال اور اپنی سردار اتار کے اپنی سرحد کی سرحد کی بچا اسلام کے مجاہد ہوتے ہیں جہاں اسلام آوے گا نا شیر بن کے قسم خدا بچا بچا خلیفا سا آپ سرکار کا جدو بحاثرا کیا خلیفا آپ سرکار کا جد محاصرہ کیا نے آپ ساری زندگی سلوار سلوار نہیں تھی پہنی سلوار نہیں تھی آپ نے محاذ جسلے مت میری چادر ہٹ جائے میرا سطر کھل جائے میں سلوار پا لو چادر پا تاکہ میری عزت محفوظ رہ جائے یہ ہو گے جی قوم کی عزت نی ہوگا چھپائی بلیا چھپا ہاں خاطر جنہیں دن رپیے لینگے ہاں جی دسو فوج اگر تنخواہ نہ ملے تو کسی فوجی بننا اچھا بارڈر کھلا اچھا بورڈ بارڈر کوئی خیال نہیں سجنا خاطر لڑا ہو تیمان کون عزت کی خاطر لڑ رہا ہو پیسے خاطر لڑ والا جا لڑ والا سلاح سڈا کلنگر اکبال ہو شہادت ہے مت سوت مت جڑی امت مسل ہو گئی سپاہی کتنے کہڑی تھان سا دان کچھ بنا چالیم بنا چڑی ہے جس تعلیم نے قربانیاں دیتی انہوں کی بجائے افسوس میںیکھنا محمد بن قاسم مرکے شیر اٹھتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید نے جڑا رنگ اپنایا شہدا فکر کا تنوع رونا نہیں مل رہا رونا دے طریقے چنگے اللہ قرآن بولو بولو بولو اللہ تعالی نے جو قرآن تعداد اپنایا ہے سانکو قرآن کی اپنایا اللہ اے ہر سلسلہ یاد کرتا یہ بات شہدا دکر اللہ کے رستے دن قتل کیتے گئے بندے مردہ پیار نہ کرایا جی کمان نہ کرا جی بل, بل آیا اپنے لے حیرو آئی پٹاو یہ سنن جذبہ تک نہیں گا شہید اللہ نے جڑا فضل خوش خوشی شہید شہید ہیں اگلے شہید جڑے ہو گئے وہ نہ پچھلے انتظار زندگی اللہ. اللہ شہید شہید ایسی, ایسی پاند ہے جس زندگی نہ کم تنا کھاؤ زندگی بے فلا خوف ہو شہید مدد وہ بے خواہ خوف بے ता بے, بے بے ہزارہ ہزار روئیے چاہیے کہ آسان کہ مولا جان دان رابط د بھی ایس ہیں کوئی پتا نہ ہومانے ایڈی ڈر زندگی یہ کوئی زندگی ایمان دسو ایمانے شہید جو شہید ہو گیا ہوں جدھر مرضی فکر ہے انہیں کہہ دیا اچھا تیروں بخش چکا ہے لگا وقت آخیا بس بڑے خوش بیٹے یار دوسو ساڈے ہاتھ رہی شہ کہڑی ہے بخریاست اگر پورے قرآن چوتھائی بھائی دال یہ سادت کرتے کہ شیشیا دب کے رو شہیدے پاؤ شہید شہید جس دن شہید ہوئے شادیاں بند کرو کٹو قرآن کوئی نہیں قوم بچاری آپ کا ہی سمجھ آئی ورنہ سلا بھی کر کے قربانی وہ پچھلے متھا دیا اکل دے شک ہو چنگے رہو آخوان پاش بولو بولو بولو بولو سورت پر دل میں ایک دل لگی مومن سب کا امت سب کا امت آتا حبیب نجار کوئی ترخان ترخان نبیات اللہ قوم نے چڑھ گئے آندر کٹ چڑیا جان نکلی وہ جان نکلی رنگ بولیا جو مرن تو بولتے ہیں جی مینو ایک چشتی بندے نہیں دے میں کیا جی تے رنگ اتو جی سیرے جی اندر باقی کی بول بندے او تے قبر جی بول دے سبحان اللہ او ویکھو بول لگا تھوڑا وا ذرا بولو سبحان اللہ اللہ ارشاد ربانہ پاک یا لای تقی یعلمون رب پچھلی <سلام> افسوس کر کے میری قوم کو پتا لگ اللہ بخش دے عزت والے بڑھا چڑیا شالا دعا جاڑو دجو نہیں فرمائی شالا مر کیا زندہ زندہ زندہ بھی دعا ہے ہے ہے یہ میں شہدوں سدکے جاو اللہ سونے دا وال شہید ساب مت مل پچھلے سے بیا ہے کدھر پتا لگ وچوں والوں براب چھیا اور سجنا ہوں سب امت مت شہید پیا شہادت تو بعد پیافلہ میرے پاپ حسین بات دا ہر ساتھی شہادت تو بعد یہ آخنا انہیں کیوں روے بڑے پتا لگ جانت کنتی ہے کربلا کربلا لاون لگا فرمائی تا پیر باہو بولیا ہے سنا دیا بولی سمجھ جائے گی سلطان بہو سرکار دی بولی پیر باہو فرمان نے فرمانے سوئی علی درتے دا زب جگا ش بند ہی رکھ جی بند رکھو دل کھول کری شاید کو نہیں رہی یہ فخر تناز والی شاید کو نہیں رہی یہ ہوں جی گٹر چڑے ہوتے نا وہ کول بھی سار تو دور کر کے ساری ارشا تباہ کر دیتی ہے اس واسطے ذرا چ رکھ ذرا روحانی آس بہا لا سجن, ایک سمجھان, بولو اللہ اسلام چاہتا ہے <Sessage> ممنوع تلواراں باہر رہنا اورتیاں اندر رہ चाहता है औरता कर तलवार औरत अंदर रहन हुसैन पा तलवार बहार रवे ते तेरे दिलच एक ते इज्जत बचाव का जज्बा रहा عزت چھپا جذبہ عزت بچاؤ کا ضرور پیدا کر جذبہ ہو سکت بچا جات چھپا نہیں وہ کدی بچا گل ٹھیک ہے تلوار باہر رہے اور تلوار باہر तलवार तलवार पातल लाल जंग औरत छुपाव जज्बा इज्जत नचावन आला तेरे अंदर कायम रहे کاف چل کہ تلوار پھر سید اکبر حسین الہ آبادی فرمایا سید اکبر حسین اللہ ایک بڑی دی گل کرتی انہاں آگے انگریز آتا ہے شمشیر و زن کو اب شمشن ڈالی دے. شمشیر جان سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے کیوں نہ جی یہاں کی رن تے تلوار باہر آ پھر محمد بن کاشم بنتے خالد بن ولید بنتے ہیں سلاحی نوبی بنتے کرو الٹ کرو کم یہ ٹھنڈا کر ہانڈی پکا ہو میری گل یاد رکھنا میں غیرتوال گلتا کرنا کہتا ہمیشہ ٹھنڈا ہو جو نہیںر گا چڑھ اگر چڑھا بھی بڑا نہ دلیا پوچھا بھی تو گا بڑا گزرا انہیں آخر آ جب کوئی خیرت کی گل کر بچاؤ کی اس لیے اگ بڑھ جائے آسانیا ہونے کے لنگ جائے یہ کرتا کھیل جائے قسم خدا بزرگ لوگ اس علاقے کا فکیر پھر کھڑی یا محمد بخش رامت اللہ علیہ انہاں ایک گیرت کے حوالے گل ہے جی جناب جا سو کی اجازت ہوئی تو سناوا ر پھر خری فرمانت تیاری سنگ کتے کا ساگ جو ہے اس شیر دا مطلب سمجھا کیونکہ مطلب جنا چن سمجھاوا ان چر تو اس شہر دے بارے صحیح لوگ پورا نہیں ہونا فقیر اللہ نے آخیا جا بغیر خدا نہ چور ڈاک ہر والا کڑی دے رسے چور تے ڈاکو ہاتھ جا کرتا دو دو دو دو کی. <تو <نئے> تو بڑی دور تک لائن کتے گارا نہیں کہ جس سائی کا میں ڈکر خر گیا اس سائی کی کھوتی درسے دا دا لتافت دا جاوے دا جاوے! جاوے! جاوے! جاوے! لتافت بھی کچھ کی کتے گل گوا نہیں کہ غیر بندے دا ہاتھ لگے میرے سائیں کی کھوتی نو बेगैरत मां बहन जेड़ा मर्जी हाथ लावे नहीं गुस्सा आता कुत्ते आता वो नहीं लड़ता मान दसो बाकी कुत्ते का संघ बेगैरत चंगा होया खावे मां बहन से भी नहीं खाता اپنی ہوگا کہ نہ ہوگریز لانسی کا فر جے ہیں وہ بھی سوچی بالی کھڑے سارے فکیران بھی ابڑی کھڑے سونی کھڑے سمجھی کھڑے وہ آن کے فکیر بھی آندے کتا چنا ہے گئے گئی اس کدی مجاہد کدی حسینی لال نہیں نکل گئے جی قوم بغیرت کھلوے وہ قسم خدا کر کے ہر تھ سکول بازار بسان جہاز خبر تھانے کی پہ روپیے ہاتھ باقی بنتا ہے کہ امام ہاتھ باقی بڑا امام عالی مقام <سؤال> <ھائیے، کیوں روئیے>؟ <سؤال> <سؤال> <سؤال> بچا گیا سمجھ آ گئی کوئی نہ اسی سلسلے چ میں گل تھوڑی بتا کے کرتا پلدیاں پھر ہاتھ گایم نہیں پہلے ہاتھ گاقی اساں امام رو باقی ہے مقام کیوں روئیے بچا گیا اساں گوا گیا رو اس سلسلے چ میں گل تھوڑی بتا کے کر چا کر پہلو ایک غیرت دی گل سنا لینا سنا وا اپنے بزرگاں کے حوالے بزرگ میم فرمان لگے کہ سارے پنڈ کے بندے آدھے یار رکھے ایڈے بے شرم نے کہ جتنے بھی بہن نے پردے کی گل شروع کر مہنو کہ سارے پنڈ دے برا جی بیٹھتے ہیں شرم کی میں ہوں ہزار شرم کی گل پیا کرنا امت دی ماں کی طرف امت دی, مد دی ماں دارے ملتے اسلامیہ ماں دارے منت جب میں نام لیا زیر کہڑے پاس کیا اچھا ادھر اچھا ادھر مینو شرم دی گل بڑی یار میری گل نہیں سمجھے मैं गल लगा शर्म देते हजा जी कर लगा फातिमा जना भी किसी नुक्कर तलाश करो जिड़ी हिंदुआ बैठे, सिखा बैठे हर जलसे जाए लौले किरे दमाल कुल वोट लड़े हर पास होमानसो इलाके मतलब यह निकलिया गलत मानी बना दी میں گھر انہاں دے علاقے ریت ذرے درے درے ہزار سبق لبنا قسم خدا بھی کر کے آنا میں پاک بیوی نکھا ذرے سورج نیا شرم دے سبق پڑا بے اجازت جن کے گھر میں جبلائی لاتے نہیں بے گھر دے اندر جے کچٹ جا انگریز خوش بیٹھی ہوے انواں ناں ماں خدا دا ناں انواں ناں پھر دا وے اہل بیت دے کرام ساڈی بے دل کے گھر میں جبرئی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل پہ بول سبھانا ساری کا پاک سنک بیبیا جرد جرد جوڑیا بھی جنت دیا ہو دیا رب سونا فرماوے لاک مل سی میرے میرے گھر والیا نہیں باقی اوورتانا مقام ہو رہے ہوں سن قدم خدا دی کر کے آنا پاک نبی نبی بار بار بار سرکار تربیت مولا مولا پائیے جے خدا دے پاک کہنا دے جی کوئی دے برابر دی کوئی بیل کے جا گل سن لیا شرم دی سنا ذرا جا غیرت مند بیٹھو اس بولو اللہ غیرت رو پسند کرنے والے جڑے وہی بولے مشکات شریف روایت مشکات شریف لے شا خدیق فرمیاں نے جدو میرے ہجرے اندر نبی پاپ دفن ہوئے جاج رسول لا ہے اندر نبی پاپ دفن ہوئے بغیر چہرے کے پردے تو اپنے گھر دے ویڑے شہر تو اپنے حجرے ویسے داخل ہوتی سمجھتی سو میرے شوہر دفن ہوئے ابو بکر جبو بنکا شردو میں مڑ بھی چہرے کے پردے بغیر سام میں سمجھتی سا میرے پاپ تو فلوئے جدو امر بڑ سردار فلو میں چہرے میں نو عمر تو آیا آ جیسا کبر کاجر ہونے کپڑا منہ پا لایا منویا حالانکہ عمر قریبی ہے کہ حضرت عمر دی بیٹی مبارک وہ بھی نبی پا کے حرم سردی کا رشتے در عائشہ پاک حضرت عمر سے کی جال کراک سرکار دے حضرت فاروق فاروقم لگے حضر نا حضرت لگے نبی سا پاک میں کیا لگے باپ کی تھان سے آ گئے کہ بولو بیٹی دوہ رشتہ رشتہ دوا رشتہ بیٹی ادھر وہ رشتہ کہ ازواج جو بہت نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں گوڑے رشتے پاپی بدا بیان کرے جو جا پردے جڑا حکم اس پردے کے حکم حضرت بولنا اترت پہلو پردا نہیں حضور پاک یا رسول اللہ میرا جی ہے یہ بندے جڑے نباہی دے سامنے نہ اے نا اے گل گل کی کی تھی اللہ تعالی حال حکم نہیں آیا حکم نہیں آیا اندر کن غیرت ہونی ہے کن ہیا ہونا اس باوجود وہ کبر اما عائشہ پاک اپنے گھر فرما دیا نے کپڑا پی سمر کیا نہیں ہوں دسو ان جو ماوا سنوس ہے نا کیوں نہ پھر کیوں نہ حسین آؤ کیوں نہ کیوں نہ مستفا صحابہ تیار ہو سجنا تم کو چ तो दसो है, मां का ऐशा पाक नहीं बनावे साडिया दियां साढ़िया भैन वो भी आखनगिया इवें परिए इवें मरदा तो दूर रही اپنے گھر شرم ایک رہی ہے سکول سکول کی کتابوں میں ماں بھی یہ پیو بھی یہ پتہ ہے جب قوم دا بچہ دیکھے گا کہ ماں انی ہے جی ہر آنکھ لوتی ہے ہر کسی پیو ہے قوم کا باب ہے مشترکہ پیو ساریا کتری بھی پیو آتے ہیں تو بابی بھی پیو آتے ہیں تو شیجا بھی کہو آتے بھی پیو آتے بھی کہو آتے ہیں تو پرو بھی سکھ بھی پیو آ جہے پاکستان دستے سارے آتے بابا مشترکہ بابا سدکے سدکے قربان کیسی عجیب گل ہے ہندو پیو مسلمان کا بھی پیوپاہ مراد پیو پول گیتڑ سنگی کہ جی سگاؤں گا گیا سارے آ رہے ہیں تیرا پیو اچھا یار لکنا تیس ہے یار دسو میں لاہوروں آیا بچا تو بڑا پریشان ہے مسئلے چ روکنا میرے لگتا ہے میں لگتا ہے بندے ان کے سیا بیٹھے میں پریشان ہاںہبی پیشواوا شیالی بھابی ساری ماں محمد ردار دیا کے وڈیریا شیا منگ گے بریلوی منگ گے ہندو وڈیریا ترسا مننا یہ سارے کیوں گے دسو کو یار میں بڑے اعتماد گل کی مجھے پتا لگا کہ محسوس جہ ہوا کہ پریشانی دور ہونی تو سب خود پریشان ہو گئے خلاصے کھولا جیسے کتنے نا کھولے آئے وہ سمجھی لنگروٹی بولو لنگر اتے لکھے تو لنگر اتے لکھے تو چادر اتے پا تو چادر اتے پا بلا مذہبی پیشواوا جی ایک دجیا نہیں منا منگے تے نقطہ سارا آ گیا اس پیو دا مذہب کو میں سونی تو آدھے لام لا دین جی جڑا آخ سارے کھیا بھی ٹھیک ہندو بھی ٹھیک سکھ بھی ٹھیک چوڑا بھی ٹھیک مجوسی بھی ٹھیک جل سب کا سارے آخنا ہے تم میرا پیار جیمان ہوجہ ایمان والا تو نہیں آتا ایمان والا آڈا لان مطلب کو میں بےمان بنا تو پیو بناو جاگا آگنا تیوں آگے مدد کی گلو سجنا کا کر کے مشترکہ پی بن لیا مشترکہ سجنا میں گل کر لگا افسوس سی کا پاک شیعہ ماں من روزانہ گالا کرتے روزانہ اور انہ دی مغرب دی نماز سی کا پاک توہین تو شروع میں پوچھنا ایمان ایبا خوبی ادھر کہڑا ایب ہے پاک سرکار گھر والے ادھر خوبی کہڑی سوا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 جب, جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ چھانا بچانا نکلے بیان میرے کو دے کہ میرا نام سڑ کے اللہ دے فضل نال باطل نسد ہے جنہیں کان بلیل ہاں بات زمنی بیٹھے ہوئے جت کرتے سہ بھی لگتا ہے دیسی جا دی ولتیکڑوںسا نسا ولائتی نسن جو نہیں ولائتی ککڑا اندر کچھ ہوگی لیکن باہر نا چیز جب گل کر بند ہے نا روح زمین بندے کو ٹوٹنی نہیں پچھل سنیا تی ہزار یعنیسر ماسٹر نے محنت کر کر کے رات دن دس ہزار ودا ہی آدرا لوگرا اشتہار میرے ہاتھ چیز لودرا بہاول پور ملتان ہر آخر انہیں یار جو رات دن محنت کی پیسہ لایا پڑھائیا پڑھائی پیار کیتے یار گیری سنو میری گلو میری گل سنو تھی سیا بندے ہو جدو کوئی گیم کسی شو روم سے کھلوتی ہوں کاریگر اپنی پوری محنت کی پھر اس بعد اگلے جدو لین آگے آتے ک ہے پھر وہ نسلی پھر اگلے آگے جی پورا میٹر کٹی ہاں کوئی فرق ہی نہیں بالکل کتنے پاس یہ جناب ہوگی حکومت ازما کدھر ہے کہ نہیں کم ہو رہا ہے پچی فروری دو بروز اتوار یہ ہالے اگے ہال دن ہونا ہے کہ گزر گیا پچی فروری کرنا ہو سکتا ہے کوئی ترقی پسند بیٹھا ہوا کچھ پا کے وہ پیو کا سبق سکول سکول دی تالی پیو لو علی شان. شاہ. <تصفح> بابا, بابا نے فرمایا اچھا دوڑ کا منظور سرور ڈسٹرکٹ سر پولیس, پولیس, پولیس آفیسر سارف لودرا جناب, جناب سید اسدر شاہ گیلانی اسدر شاہ گیلانی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 یعنی یہ نہیں بھی اشتہار جڑا چھپیا اگوں جڑے مدرسے والے آئے تنظیم المدارس والے وفاق مدارس والے می آخو کہ شرم کروا کرو یہ زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ ہو اشتہار جو چھپیا پنڈی کے پتہ نہیں پورے ملک کے مدرسے ہاں جی کیونکہ رونا جو ہے محرم قومی زندگی ہر شوق ایماندار دسوش قومی زندگی کا ہر شوبا دوڑ بھی مرد کڑی کیوں نہ دوڑے دے آدھے بھن دے بھن پیرانے دے ملانے بریلویچ واوی بچ سارے کیونکہ ہوئے حکومت وہ سارے آدھے تیاری کر پر ایک گل ضرور یاد رکھی ہاؤس <سلام> نہیں <سلام> <سلام> نشانی اپنی ضرور پر کلا رکھی وابی آتی آ جب دوڑ ہوے کیونکہ ادھر بریلویاں ادھر شلیاں رکھے گی تمے گی از کم نشانی ہوتا لگے نا رل مل جائے پتا لگے ہوں بریلوی سبق پڑھاو کہ جدو دوڑ ہوا بچیے رسول اللہ مدد کا نارا مار دی تاکہ پتہ لگے دو بندی پہن نا یا رسول نا یا حسین صرف یا اللہ مدد باقی سب کی پہ وہ کیونکہ پیو مشترکہ تعلیم حکومت مشترکہ جب کٹا سامنا تو جڑے کم اگریز سر اندر ہو جے کم ویل خدا رسول سدے اتنے پلیٹ میں پلیٹ نہیں کھانی افسوس کرگی ہوئی من دس جن پڑھ بیبیا ان پڑھا بھی میں چوڑی بھی وہ کریں گے کی کریں گی سچی چوڑی نسن کا نام سن کے خرپا مارے گی جس مرپے انپڑھ ہو گیا انہوں آکی اپنی پوری نفا اپنی ماں بھن نفا تو کیک سچا جاڈا دل آخر وہ جوب دن تو سویرے ماؤ صاف پلو جی اتنے میں گل ہی نہیں کر جب ہے گل کی کر چلو میں کر لینا سارے جت دیسی بندے انپڑھ کوئی کے سوے کہ یار ذرا اپنی ماں بھن سا روپیہ دس ہزار دیں جسمڑھ ہو سچا جا دل آخر وہ جواب دیو سویرے سماؤ یار اتنے نالیاں صاف کر چلو جی اتنے میں گل ہی نہیں کر جب چلو میں ہوں کر لینا دیسی بندے انپڑھ کوئی بندہ سویرے لوگ کہ یار دار اپنی ماں بھن خاصا روپیہ دس ہزار دونوں مارسی گولی کرے گی ان پڑھ ماں اگر وہاں ایل کریے تو ساڈی کی کرے گی آلہ تعلیم یافتہ حکومت والے آلہ تعلیم یافتہ جڑے نسو سارا کرتے گریجویٹ اور گریجویٹ اور جہے نسل والے وہ تعلیم یافتہ گریجویٹ پا کے جان تی تی ہزار میدان میں پڑھ شعور والے ہوئے کہ پڑے سارے نہیں بولے اندروں دال کالا کالا ہو جا بندہ اس کوئی خیال رکھنا پڑھے لکھے دعا کر چوڑا بھی یہ کام نہ کرے ਦੀ پھر دیو ਸਵੇਰੇ سکول گلن ਦੀ بجائے اچھا نالی تل دئیے کورپے نہ پڑا دئیے اچھا ہوں یہ دسو کیونکہ میں بولنا امام دے علی مقام مکان دس محرم نو تصبیلا لا شا بھی لاؤں لاؤ دو لگ لگ کیوں آ کے سونے حسین حسین بڑا راضی ہو سی بڑا خوش ہو اور میں پوچھنا ادھر تیتی تی ہزار لڑکی ہو گھر ٹی وی ہو سبق اور پوچھنا، امان نال دسو مامے والی مقام پیڑیا کے نسن وے دعا کر نسن ویخ کے عزت ری وی دعا کر کے لانت بھیجیں گے تھا دل کی آ گیا امام حسین کسی کی دگ کر سکتا ہو سکتا ہے پانچ سات دے کو دیکام راضی کر حسین تیرے تیر ساڈے دے میٹھے پانی خوش ہو رہے آپ مالک نے جنت کے کھانے مالک کی تیریا شادیاں پلیت, پلیت پلیت کمائی گیا راضی ہو رہے راضی نہیں ہوا وہ سارے تری راضی نہیں ہو سکتے ری ہوا پان بھی اپنے گھر رکھی بنتا ہو او او سبحان سنو، آخری گلت نظر کمل کمل جان نماز پڑھنی پڑی سوا پانچ تک ان اللہ پڑھنا چھ بجے تک پونے چھ تک ان شاء اللہ پندرہ بھی منٹا دینا سرکار کرپلالی جو گل بنی ہک تے بنی نہیں میری گلوجہ میں بڑی اچھی گل ہوں کرک امام حسین پاک نے غلط چلن والے بادشاہ ایو نا اسی گلے ہوں یہ دسو کیا امام عالمی مقام یا اسلام شریعت قرآن حدیث خدا رسول باطل نو تسلیم کفر دے احترام ولا تلبس الحق بل حق ہک باطل کے ساتھ مت ملا لے امامِ عالی مقام ہاں یہ بچارے اس قوم دے ملا مقرر جھوٹے کرتاب کسی کہانی والے شیتان جب جبکہ جیڑا وقت اس قوم سے بنیا مقام تک سنو <تصفيق> جس طرح تعلیم مشترکہ سی حق باطل بادل فریمان اسلام ملاو والی سی اسی طرح ہوں حکومت نے بر منصوبہ بنا کے سارا کٹھا کر کے کہ سارے فرقیا اتحاد کرو تے غیر مذہب جڑے ہیں یہودی <سؤال> مذہب عیسائی مذہب سکھ مذہب ہندو مذہب مجوسی مذہب یہ سارے مذہب کا احترام کرو تے ایک نہ کسے مذہب کسے کرو کا کسی ہے بھائی سنی نے مذہب دا احترام دا احترام مرزائی دا احترام مذہب دا احترام مسلمان ہیں یہ مذہب دا احترام سکھ مذہب دا بھی احترام کرو ایک میں پوچھنا جدونی مذہب باقی فرقیا گلت مذہب کرو گے ہا کر مسلم نے ایک پاس تو نے صحابہ کرنے والا تو سڈے مذہب ہے صحابہ کا ایک کرانا ہوں جگے سنیا کہ تحترام کروا سنی رہے کہ اللہ تبارک تالا نو حقل ملاو بھی گوارا باطل مننا بھی ہق گوار دوسرے, لفظے دوسرے منو تے خدا غوار بھی پر خدا نوارا ہے اٹھے گا میرا بھی احترام کرو نو بھی ادرا بھی سونے کر لیا کرو میں پتا شیتان آخے گا صاحب قبلہ صاحب یہ جڑے سجے کرے گا ہر تسمی میں لاشری تروی کھڑا ہے کافروں مینو سجے پہ کرنا ہے تیرا سجا ہے رب تالا نے تا کر کے جڑا کلما درمایا لا کیا انکار پہلو نفی جھوٹیاں جھوٹیا نفی اللہ اللہ تعالی حق نوارا جے تو یا مننے جے مننے گا. تے پھر اللہ اللہ دی گا ویچھ تیرا کوئی قبول نہیں ہو پہ پہلو باطل نال جنگ رکھے گا پھر مولا تینو اپنا بناوے گا ایمان بنتا ہی باطل میں دبا ہے کہ میں حق رل جل جائے کیونکہ پتا ہے میرے جب حق رلے گا تو حق رہنا نہیں میں مثال دشاب ہوں پابے گا آ جا یاری را لیے بولو پابتا ہے حق آ مینو شرکت گارا ہی نہیں میں بناوا لا ساری پہنا سب میرے, میرے اگے جھکن میں اپنے بندے کسے اگے جکن دینا کر کے سارا جلندر پال فرماتا پسند ہے ہے شریل ہے شرکت یہ شرکت ہو سکتی نبی پال سرکار کو سڈیا ہے لے سڈیا من ل سڈیات کر لیا کربن تیار ہوں تین اللہ تعالی چاہتے لیکن ادھر مومن ہوں کیونکہ نرم ہو گئے مومن جی کافر ہک والا جی بادر بچنے کا کھ نہیں پھر رب نال جنگ ہو جائے ہوں کی ہو رہا ہے ادھر فرقے دا اتحاد کھاؤ کراؤ ہوئے ہوئے وہ جی مسٹر جرا لا مذہب سارے کٹے ٹھیک بالکل سارے ہندو بھی ٹھیک سکھ بھی ٹھیکے بھی ٹھیک مذہب سارے اسلام بابا پر ملا تے ملک ہوئے دیکھو سارے ملان کٹھے سر بار باز باز باز باز روز نامہ جمع المبارک لاہور انی جنوری دو ہزار سات سات ہوں مشایا جی کہے کہڑے آ بیٹھا جی دیوبندی حنیف جالتری ملتان دا خیر ال مدارت مدر جنوب میں نشر ال یہ بیٹھا جی دادا دربار دا خطیب بیٹھا ستیب نیاز متری شیعہ یہ بیٹھا جی بی بھابیا جن غیر مکلے دن جیجن کرتے ہیں یہ وہ ابدل خبی آزاد کا الدین شفیق مدنی سارا ٹولا کٹھا ہو کے آ بیٹھا جی یہ تصاوی پہچانو پا پور پی شاپ یہ ہوں اتنے جناب کچھ وہ جی تعلیم سکول جینے ہے لام مذہب سکول سارے راضی نے نا چوڑے سب کٹھے اکٹھے ہو کے تو پھر نہ انہیں کیتا کیا کہ ہم ایک پھر مذہبہ سنو پھر اپنے وزیر دی سنو تقریر اسا کیا فوری طور پر حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا لٹریچر جو پھر قوایت کو ہوا دے اس کے لکھنے والے کرنے والے شائع کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے خلاف سلاح مقرر کرنے والی جہا جسے باطل کے خلاف بولتا کتاب لکھا ہے چھپیا ہے چھاپن والے لکھن والے ویچن والے سب آمان دسونا تو یہ چاہیے ستابے جھوٹے باطل وہ کتاب ختم ہو حق بھی ختم ہو جائے نہ پاب نہ نہ رہے تو دھوپ بھی نہ رہے ہوں کٹے تو پھر اس بولتا حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹ سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن تھا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 ہر برائی ہر کفر خلاف بولنے والی سب تو ویڈی کتاب کہ اللہ کا قرآن رل کے ایک ہی بیٹھے نے حکومت تعلیم تنوع کتنے تک لیا کتاباں چکو یعنی بہابیاں دیا چوکی چن جنیت کے خلاف سنیت دیا چوکی چن فتوا رد لیا گیا بھرا پیاسوبہ کر چھیا قرآن یہودیاں دے خلاف عیسائیاں دے خلاف, خلاف،, خلاف، وہ آیا تھا لٹرے چل جا رہے چک لیا نال <بیائے>. دسو <بیائے. تصور> <تصور> بدل کام کیا تعلیم یافتہ یہ ملا دبکہ کٹھے ہو کے اپنے پیو کے سبق کر کے یاد آفتے ہو گیا اگریزوں کی خلاف جتے جی لکھا سب ختم نال دسو اے وقت ہوں ساڈے پہ آیا یا حسین باغ پہ آیا اور سنو مزہ سلا ضلع شاہوال گیا پرسوں چوتھ پکری ضلع شاہوال اتے حکومت کی بینر لگے سانچ پل پاکستان عقید پاکستان کراوا سی اتوں دا ضلع نال مہمان خوش وسلم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 یہ بے گیرتاری مرگے نو یار ساگ سرو دنگا تلے نی بنی دی قسم کر گیا نو آر بے شرمی دے ساگ سرو روزی نلندر ہو بال فرما ہے تیری خا شر خیال فکرو کے نا نقل تری خا میں شر تو خیال فترو نہ کر جہاں نام شری پر ہے ترین ہے سب کے جا پال فرمندے جمعی روٹی دے کرمان روٹی پا چلی کھا دیے ان چڑیا کھاتا ہے